یوم عرفہ کا خاص وظیفہ نوز الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے یہ دن بہت افضل اور بہت قیمتی ہے اسی دن حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی دعا کو سب سے بہترین دعا قرار دیا ہے فرمایا خیر الدعاء دعا دعا یوم عرفہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مفرت فرماتے ہیں اور بے شمار افراد کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے مام یومن اکثر و من عں یو عطیق اللہ حفیح ہی ابدم من ری یوم یا یعنی دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہوں جتنے عرفہ کے دن فرماتے ہیں عرفہ کے دن کا روزہ بڑا قیمتی ہے اس روزے پر دو سال کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے مگر حجاج کرام کے لیے یہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے وہ دعا اور عبادت میں محنت کریں ہم سب کوشش کریں کہ عرفہ کے دن بہترین گزاریں اور اس میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا انعام حاصل کریں عرفہ کے دن کے بارے میں حجاج کرام کے لیے ایک قیمتی وظیفہ حدیث شریف کی کتابوں میں آیا ہے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ سن چار سو اٹھاون ہجرین شعاب الامان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد عرفات میں قبلہ رخ ہو کر سو مرتبہ لا الَ اللّہ وحدہ للا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على وُال کلش انقدیر پڑھے پھر سو مرتبہ کُلُ اللہ حد پوری صورت اخلاص پڑھے پھر سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اللہ صلی على محمد وعلى علی محمد کما صلی على تعلیٰ ابراہیم وعلی علی ابراہیم انََََََََََّ کا حمید المجید وہ عالئنہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے فرشتو میرے اس بندہ کی کیا جزا ہے اس نے میری تسبیح اور تحلیل کی اور میری بڑائی اور عظمت بیان کی اور میری مغفرت حاصل کی اور میری شان بیان کی اور میرے نبی پر درود بھیجا اے میرے فرشتو تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا اور اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی اور اگر میرا بندہ مجھ سے تمام آرافات والوں کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش ان سب کے حق میں قبول کروں بڑا مفید اور آسان وظیفہ ہے اس وظیفے میں سورہ اخلاص ہے جو کہ بے شمار فضائل رکھنے والی صورت ہے اور اس وظیفے میں چوتھا کلمہ ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم صلاحۃۃ وسلام نے کہا وہ یہ ہے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک الُ الہ الملک الحمد و اعلیٰ کل ان قدیر اور اس وظیفہ میں درود ابراہیمی ہے سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درود شریف لوگوں کا اگر درود ابراہیمی کے فضائل معلوم ہو جائیں تو دن رات اسی میں لگے رہیں غیر مسنون درود شریف کے سیگے سینکڑوں بار پڑھنا ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر نہیں اور اس وظیفے والے درود ابراہیمی کے آخر میں و عالئینہ معاوم کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے اور ہم پر بھی رحمت ہو ان کے ساتھ